الأرضين الحمد لله الله أبدع لك العزاء والأرضين والسلام والسلام والسلام على من ممبی واگ گنمار بالا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 चराग जिथे तक इस चिराग की रोशनी जा रही है दुनिया कुछ बाहर लर्जा बनना हो रही है। देखला। देखला। जिन्दा। देखला। जिन्दा। <दिरौणाद>। जिन्दा। मैं जो बयान कर रहा मैं शास्तान का कोई मरीद नहीं यह समझो जो मुरीद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 منکرے حقی مل دے کا ملا کافرست منکرے خود مل دے کافر کا رست اللہ, کا اللہ کا منکر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 نہیں تلخیصن میں لکھیاں نے اپنے ہاتھ میں جس کے اندر مقصد تعلیم ناض کیا گیا ہے کہ مقصد تعلیم تجیا نقص تحبی اخلاق انسان ایک ایسے اخلاق دا سراتا اور مجموعہ بن جائے کہ ملائکہ فرشتے اس انسان دوتے جیڑے دشک کرس پوپ داں آدھے تانے مارتے سن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 حق نے الگ اچانک مبارک مشبا شل مایا پگلا مصرا علم حق نہ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 اچانک مد کردار انسان تیار کر دیں محکمے کا بندہ بیونن تسلیم تسلیم تسلیم اس اقبال تسلیم کرتا دشمن تسلیم کرتا ہے اپنے بھی تسلیم کرتے سرک صاف کر رہے ہیں اس واسطے کلندر اقبال کرنا اللہ خان آئے مگرد خشیدہ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 शौरी जला शौरी तौर उ कमफहमी जी पैदा हो गई वो है वो कि असि लकीो टिकनी शुरू कर देने और दुश्मन ने نہیں دیکھتے کہ کیا چال چال کرنے اگر دشمن نے فرد کرو جناب کپڑے لاہ دیتے ہیں لاہنا شروع کر دیں گے جی وہ لا کے بھائی ابھی نہ لائیے تو پھر مقابلہ نہیں ہوگا لیکن میرے خیال دے مقابلے کا یہ طریقہ نہیں مقابلے کا طریقہ ہے کہ دشمن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 فاگل اربی اور تنظیم اگریزوں دا نصاب تیار کیتا کیا میتالے انگریز نے اور سدا تنظیم اور فاگل اربی پنیا کے اشارے سے بنایا گیا ہے اگریزی گورمنٹ دے اشارے اگریزی گورنمنٹ دے اشارے پہ اور میں تنظیم المدارس مدارس مرکزی مرچی دفتر چیٹ کے شیخ الحیث نکلے میں کیا حضرت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 آجی جنہ جنہ مسائل سے مضبوط رہندے ہیں اور اپنے کتاب تحریر ہر لحاظ کی ترویج فرما نے اسلام یقین تصویر مسلے کے آپ دا جو موقع سے میں پوری نال مطالعہ ہے تصویر دے مسئلے کا ایمان انتہائی جھوٹے اور گدار نے جہے اس کی خلافرزی کرتے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 آئی نا زمریانی مار مار سٹ دیا او